السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلامی کیسیدو کا مرکز رحمانی کیسید اللہ علیہ ورحمانی مزید بورا پیر کراچی ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من جہده الله فلا مضللہ ومن یضلل فلا خادیلہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و ان محمد ابدہ ورسولہ اما بعد فا ان اصدق الكلام کلام اللہ و احسن الہدیہ هدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شرق الامور محدثاتها و كل محدثت بدعہ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 قال اللہ اعوذ من من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن یہ دن جو گزر رہے ہیں اس میں سیدنا نہ ابراہیم خلید اللہ علیہ علیہ اللاط وسلام کے تعلق سے بہت سے دینی شاعر اپنانے اور بلند کرنے کا بلند کرنے کے یہ ایاان ہیں اور ہمارا دین دین ابراہیمی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کی وصیت کی گئی حکم دیا گیا ثم اور الیک ان کا ملت ابراہیم حنیف ہم اب آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کے پیروکار بن جائیں تو اب جب کہ یہ انہی شاعر وہ بنانے کے ایام ہیں یقیناً ہمیں وہ اسوہ اور وہ نمونہ جو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلات وسلام کے حوالے سے ذکر فرمایا اس کے اتباع کا حکم دیا اور اس پر غور کرنا چاہیے اللہ کا انتہ بی ملت ابراہیم حنیفہ یہ حنیفیت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے اسوا میں ایک انتہائی ممتاز اور اعلی و ارفع مقام رکھتی ہے آپ حنیف تھے اور حنیفیت کے دائیں تھے اور اسی حنیفیت پر ہمارا دین بھی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے واحض میرا حنیفیت اس کہ مجھے حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور میرے دین میں سماحت اور وسعت اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسانیاں اس میں عطا فرمائی ہیں اور یہ حنیفیت کا دین ہے حنیفیت سے مراد یک طرف ہو جانا دنیا بھر کے ادھیان کو اور افکار کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کے ساتھ اور دین توحید کے ساتھ یک طرف ہو جانا یہ حنیفیت ہے اور یہ دین اسلام کی غیرت کا مسئلہ ہے یہ دین ہرگز نہیں چاہتا کہ کسی اور تحریک یا کسی اور دین کی طرف جھانکا بھی جائے فان عقیم کا نئے دین حنیفہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا چہرہ دین اسلام کی طرف سیدھا کر لیں اور حنیف بن جائیں اس دین اسلام کو لے کر یک طرف ہو جائیں اور جو دنیا بھر کی تحریک ہیں یا افکار و نظریات ہیں ان میں سے کسی طرف بھی جھانکنا نہیں ہے اور دیکھنا تک نہیں ہے یہ اس دین کی غیرت کا معاملہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اسوا ہے اور ہمیں اس کا خاص طور پہ حکم دیا گیا ہے صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ تمام عموں سابقہ کو ہوں سورہ بینا کی صاحت میں تمام انبیاء سابقین کے دین اور ان کی دعوت کا نچوڑ پیش کیا ہے اور ظاہر ہے کہ سورہ برینہ انتہائی اہم ہے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن نقاب کو بلایا اور فرمایا کہ ان اللہ امارا نے انقرا علیہ کا لمجک ولہ دینا اے ابئی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ سورہ بینا پڑھ کے سنا چونکہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے لہذا میں پڑھتا ہوں اور تم سنو اب نقاب ساتھ ساتھ زار و رو رہے ہیں کہ آ سمانی کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے یہ حدیث سورہ بینا کی اہمیت کا مظہر ہے اس کو پڑھیں اس کے مضامین پر غور کریں یہ آئے کریمہ سارے انبیاء سابقین کی دعوت کا نچوڑ ہے أُمِرُوا إِلَّا ابود اللہ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ہونفا کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے تمام لوگوں کو سارے انبیاء کو ان کی امتوں کو اور ان کی قوموں کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں خنافا بن کر خنفا حنیف کی جمع یک طرف ہو کر کچھ لوگوں کو تماش بینی کا شوق ہوتا ہے دائیں بائیں دیکھیں ادھر ادھر جھانکیں وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے فلاں قوم کے کی کیا افکار ہیں کیا ان کی ثقافت کیا ان کا کلچر ہے یہ لوگ ان کے قلوب دینی غیرت سے خالی ہیں بس اس دین کی امانت کو سینے سے لگا لو اسی طرف دیکھو کسی کو اپناؤ اور دائیں بائیں جھانکنا یہ تماش بھی نہیں اس شوق کو چھوڑ دو بعض اوقات اہل بدرت اور بدعقیدہ بد فطرت لوگوں کے ساتھ میل جول گمراہی کا سبب بن جاتا ہے سرف سال تو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اہل بدرٹ کے ساتھ بیٹھنا بھی درست نہیں ہے مبادہ ان کے دلوں کی کجی تمہارے دلوں میں داخل نہ ہو جائے اور تم بھی ویسے ہی نہ ہو جاؤ یا تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگ گمراہ نہ ہو جائیں کہ ہمارے فلاں کابریری فلاں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے معنی وہ بھی درست عقیدے کی غیرتیں ختم ہو جاتی ہیں مسرت احمد کی حدیث رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بار ایک سیدھا خط کھینچا خط خطن ایک خط مستقیم خطا حوالہ خطوط اور اس خط کے ارد گرد بہت سے خطوط کھینچے دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی ان سارے خطوط کے سرے اس خطے مستقیم سے جڑے ہوئے تھے صحابہ سراپا توجہ بن گئے کہ کوئی علم نافے آنے والا ہے آپ کو یہ خط کھینچنا کوئی ابس نہیں ہے اسے حکمت کے تحت صحابہ اس علم کے منتظر ہوئے اور نبی علیہ السلام اس عمل سے فارغ ہو کر فرماتے ہیں سیدھے خط کی طرف اشارہ کر کے ہادہ سراتی مستقیم یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور ایک حدیث کے لفاظ ہیں کہ ہادا سیرات اللہ یہ اللہ کا راستہ ہے جو کہ ایک ہی ہے اور سیدھا ہے اس میں دائیں بائیں چونکہ چنانچے کوئی چیز نہیں لق من اللہ نور روشنی کا بالکل سیدھا مینار کے جو دائیں بائیں خطوط ہیں وہ ان کے سرے اس خطے مستقین سے جڑے ہوئے ہیں لیکن یہ شیطان کا واہما ہے ہر راستے پر شیطان کھڑا ہے اور اپنے راستے کی دعوت دے رہا ہے یہ اس خط مستقیم کی غیرت اس کے ساتھ تمسک یہ اصل شعار ابراہیمی ہے اور اصل ملت ابراہیمی بلکہ سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ سارے انبیاء صاف کو ان کی قوموں کو اور ان کی امتوں کو حکم دیا گیا کہ حنیف بن جائیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں و یقیم الصلاح اور نماز قائم کریں یوتھ السکا اور زکاعت دیں بزار کا دین القیمہ یہ دین قیمہ ہے ان امور کو انجام لیں تو دین قیمہ حاصل ہو جائے گا تیم کمانا سیدھا کرنے والا اصل ہے دین ملت تیم ایک ایسا دین جو خود تمہیں سیدھا کر دے گا تمہارے سارے معاملے سنبھار دے گا تمہارا فخر دور ہو جائے گا تمہاری کمزوریاں نقائص رفع ہو جائیں گے اور تمہیں ایک مستحکم قوم بن جاؤ گی ان چار امور کی برکت سے یہ چار امور جو ہیں یہ ملت قیمہ کا دین ہے ایک ایسی ملت کا دین جو ہر لحاظ سے سیدھی ہے مضبوط ہے مستحکم ہے اور دنیا اور آخرت کی فلاح کی مستحق ہے. یہ ملت ابراہیمی ہم اپنے آپ کو دیکھیں یہ شعار ہمارے اندر موجود ہے توحید کی غیرت ہے سراعت مستقیم کی جستجو ہے ایسے تو نہیں کہ دائیں بائیں جھانکتے پھریں اور سراط مستقیم سے غافل ہو جائیں یہ دین کی غیرت کے خلاف ہے ابراہیم علیہ السلام کے شعار کے خلاف ہے اور جو اصل دین کا مغز اس سے دور ہونے کا شاخسانہ ہے ابراہیم علیہ السلام بائی ابراہیم اللہ وفا وفادار بندہ وفا شعار بندہ اطاعت گزار بندہ اطخان الحبہ اسلم اللہ نے کہا کہ ابراہیم میرا فرما بردار بن جا میرا مسر بن جا اولا اسلم تھا ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر فرمایا یا اللہ میں تیرا مسڑ ہوں صرف تیرا ہی فرما بردار ہوں کوئی درو دماغ میں قوم و برادری کے مذہب کی طرف رجحان نہیں ہے یا اللہ تیرا ہی فرما بردار ہمارے اندر ہے ایسا دنیا کے ہم آباؤ داد اور قوم و برادری کہ منحج کے پیروکار ہوں دین کو چھوڑ سکتے ہیں باپ دادا کی باتیں نہیں چھوڑ سکتے اپنے بڑوں کی تعلیم نہیں چھوڑ سکتے اس دین کو ہم نے کیا بنا دیا ایک شطرنج کا کھیل بنا دیا فلاں کی باتیں فلاں کے فتوے فلاں کے ملفوظات ابراہیم اللہ بھی وفا ابراہیم ہمارا وفادار بندہ ہمارے ہی فرمان کے سامنے جھکنے والا اور ہمارے فرمان کے مقابلے میں کسی کی بات کی نہ کوئی اہمیت ہے نہ اس کی طرف کوئی توجہ ہے اور نہ کوئی التفات ہے یہ شعار ابراہیم ہم نے اپنایا اللہ تعالیٰ نے وفاداری کو چیک کرنے کے لیے بڑے کڑے امتحان لے دیے وہ امتحان تو اب ہے ہی نہیں اشد البرا الانبیاء ثم الامثل فالامثل فل انسل سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں ابراہیم نبی ہی نہیں تھے بلکہ انبیاء کے باپ انبیاء کے دادا پر دادا بڑی آزمائشوں میں جھونکے گئے لیکن وفاداری کتا شیاری ان کا منحج حیات تھا اور یہی چیز آج قابل غور ہے ذرا ان کے دو امتحانوں پر غور کرو جو سب سے کڑے ہوتے ہیں ایک جان لینے کا دوسرا بیٹے کی جان لینے کا اس سے بھی کڑا امتحان اب علیہ السلام کو استفسار کیا وجہ دریافت کی اللہ کے امر سے تن تنہا پوری قوم سے ٹکرا گئے ببا ہے ہے نمرود وقت کے ایوانوں میں توحید کی دعوت گونج رہی ہے جب یہ قوم اور حاکم وقف حجت کے میدان میں عاجز آ گیا فوہی طل کفر پھر کوئی حربہ استعمال کیا جو اہل جہل کرتے ہیں فقالو ہر اس کو جلا دو بن سرو آ رہا اس کو جلا کر اپنے معبودوں کو بچا لو یہ کتنی اہم وقوم ہم تو وہ قوم ہیں جن کا رب انہیں بچانے والا ہے اور یہ احمد اپنے معبودوں کی حفاظت پر معمور ہے ابراہیم اسلام کو چلا دو اور اپنے معبودوں کو بچا لو جہاں شرک ہوتا ہے وہاں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی توحید عن عقل ہے سیرت ہے نور ہے ابراہیم علیہ السلام جلنے کے لیے تیار ہو گئے واقعات کا خلاصہ یہ کہ آپ کو برہنہ کیا گیا رسول کریم درسلم کا فرمان ہے اب وہ لوگ یوگسا یوم القیامت ابراہیم قیامت کے دن پوری دنیا برہنہ آئے گی بے لباس آئے گی نہ کم تو شرون عید اللہ اوراتن حفاظن غرلا اللہ کی طرف اٹھائے جاؤ گے بالکل برہنہ ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کے اگر کسی نے لباس پہننے کی طاقت ہے تو پہن کر دکھائے کیا بادشاہ کیا فقیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا عبادی انکم کلو کم عار تم سب کے سب برہنا ہو اللہ من کسود صرف وہ لباس پہن سکتا ہے جس کو میں لباس پہنا ہوں اکسونی اکس کو مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس دوں گا آج پہن کے دکھاؤ پوری دنیا برہنہ بے لباس جسے اللہ ہی لباس عطا کرے گا وہی لباس پہن سکے گا اور پہن پائے گا تو پوری دنیا برہنہ اٹھے گی اور سب سے پہلے جنت کا لباس فاخر ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا کیونکہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے انہیں برہنہ کیا گیا اور بے لباس کیا گیا اور اللہ کی رضا کے لیے اس آزمائش کو برداشت کیا اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور یہ پورا کا پورا واقعہ ان کی افاق گزاری اور وفاش شعاری کی عکاسی کرتا ہے اور یہ ان کا اصل نمونہ جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو سفا کرنے کا حکم دیا حکم اللہ کا پوری کائنات میں بس ایک ہی شخصیت کو حاصل ہوا انہیں کو سادر ہوا نہ اس سے قبل کسی کو نہ اس کے بعد کسی کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے لیے مستعد بیٹے کو صفا کرنے کے لیے تیار بلکہ الٹا لٹھا لیا قرآن کہتا ہے تاکہ صفح کرتے ہوئے چہرہ سامنے نہ آجائے. نگاہوں سے نگاہیں نہ مل جائیں اور اللہ کے فرمان کی تعمیل میں رکاوٹ نہ پڑ جائے وفاشیاری اور افاعت گزاری کی یہ ایسی مثال ہے کہ کوئی یہ مثال نہیں پیش کر سکا کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو سما کر یہ دین دین ابراہیمی ملت ابراہیمی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی اللہ اور اس کی رسول کے پیروکار بن جائیں اور ان تعلیمات کو اپنا لیں یاد رکھیں کہ ہماری فلاح رشد اور خیر کی اساس یہی ہے دنیا ہو یا آخرت ہو یہ کامیابی کا فارمولہ ہے جو ہمیں پیش کر دیا گیا بولے وہ انا نکان خیر اللہ ہوں شدہ تسلی تھا بلام سراتم مستقیمہ اگر یہ لوگ صرف وہ کام کرتے رہیں جو ہم انہیں دیتے ہیں نصیحت کرتے ہیں ہمارا پیغمبر دیتا ہے ہمارے پیغمبر کی ہدایت کو اپنا شعار بنا لیں لکان خیر اللہ ہر قسم کی خیر ان کو عطا فرما دیں گا. ہر قسم کی خیر یہ اس کا وعدہ ہے اقبال کا ایک شعر جس کا پہلا مصرا صحیح ہے رضب کا اور دوسرا مصرہ رضب کا باطل ہے اور خلاف عقیدہ ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں واقعی محمد الرسود اللہ تعالی ان کی وفاداری جو ہے کوئی انسان اختیار کر لے اللہ اس کا بن جائے اس کا مددگار اس کا حامی و ناصر اسے آزمائشوں میں استقامت دینے والا اور منہج دین اور تقوی پر قائم رکھنے والا دوسرا شعر پرلے درجے کا باطل کہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم دے رہے ہیں قلم کسی مائی کے لال کو نہیں مل سکتے یہ صرف اللہ کے ہیں اور وہ بھی قلم خشک ہو چکی جف قلم بما ہوا قائم جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک اور قیامت کے بعد تک وہ سب کچھ لکھ کر قلم خشک ہو چکی فاروح اور من العباد تیرا پرور اپنے بندوں کی تقدیر سے فارغ ہو چکا کوئی نئی چیز نہیں لکھ سکتا ہے. ہمارے نواز شریف صاحب بھی جہاں جاتے ہیں یہ کہ جملہ کہنے کا بڑا شوق ہے ان کو کہ آپ کی تقدیر بدل دوں گا شرم نہیں آتی آپ کی تقدیر بدل دوں رب العالمین ہوتا کہ کتنا ایک ہے عقیدہ جملہ اور کس قدر فاسد معنی پر مشتمل اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے کر کے فارغ ہو چکے قلم خشک ہو چکی کوئی دنیا کی طاقت اللہ کی تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتی اقبال نے ایک اور جگہ کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں ایسے اللہ کو ہم نہیں مانتے جو فیصلہ کرے اور کسی مرد مومن کی نگاہ اس فیصلے کو تبدیل کر دے ہمارے اللہ کا ہر فیصلہ پوری کائنات پر نافذ اور قائم ہے ایک مرد مومن تو کیا یہ ساری کائنات مرد مومن بن جائے اللہ کے ایک فیصلے کو رتی برابر بھی تبدیل نہیں کر سکتے ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی تبدیل نہیں کر سکتے آپ جیسے ہم نے حدیث ہوگی القدر الا دعا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اور دعا سے تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے اس حدیث کو سمجھا ہی نہیں گیا کسی دعا سے اللہ کی تقدیر تبدیل نہیں ہوتی تقدیر لکھی جا چکی اگر تبدیل ہوتی ہے تو یہ اللہ کے علم میں ناوز بلّہ نقش ہے تقدیر کی سمت اور کیفیت تبدیل ہو سکتی ایک بندہ بیمار ہے دس سال ہو گئے بیماری سے لڑتے ہوئے اللہ سے دعا کر دی یا اللہ صحت دے سے اللہ نے قبول کر لی اب اس کی صحت بحال ہو گئی یہ ہے تقدیر کی تبدیلی دس سال سے تقدیر مرض پر قائم تھی اب اس نے دعا کی اللہ نے شفا دے دی اور یہ تینوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کی بیماری لکھی ہوئی اس کا دعا کرنا لکھا ہوا ہے اور اس کی صحت کا بحال ہونا یہ بھی لکھا ہوا ہے اللہ کا فیصلہ کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی معد الفی یا حکم عدل فی یا اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے تیرا حکم مجھ پر چلتا ہے تیرا ہر فیصلہ عدل ہے یہ اللہ کے پیارے پیغبر کا عقیدہ اور آپ کی دعا کا اہم حصہ یہ تقدیر بدلنے کی باتیں خلاف عقیدہ ہیں اللہ کے فیصلے نافذ ہیں جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے نمشتہ قدر کے مطابق ہو رہا ہے اور اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے یہ بھی نہیں اللہ تعالی لکھے ہوئے مجبور ہے بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی قضاء ہے اس کی قدر ہے اس کی مشیت ہے اس کے ارادے کے تحت کوئی ایک حرکت بھی اس کائنات کی اس کی مشیت سے باہر نہیں تو کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں اللہ رب العزت اس کی نصرت اس کی تائید اور یہ دنیا کی آسانیاں غلبہ ہر چیز حاصل ہو سکتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی احساس پر لگانا خیل اگر یہ صرف وہ کام کریں جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے نصیحت کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر قسم کی خیر تمہاری جھولی میں ڈال دیں گے وہ شبد تفریح تھا دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی دے دیں گے دشمن کی کیا مجال تمہارے سامنے ٹھہر سکے پوری دنیا تمہاری عداوت پر کمر رستہ ہو جائے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی اگر تم میرے نبی کے پیروکار بن جاؤ ربا کے نصیر تو بھی روڈ مسیح اللہ شہر جو دین میں لے کر آیا ہوں اس دین کی شان یہ ہے کہ جو لوگ اس دین کو بنا لیں دشمن ایک مہینے کی مسافت پر ہے اتنی دوری سے تھر تھر کانپے گا تمہاری حیبت سے تمہارے اس عقیدے کے چاہو جلال سے ایک مہینہ دور ہے تم سے ایک مہینے بعد تم اس تک پہنچ پاؤ گے اتنے فاصلے پر وہ تم سے کاٹنے لگے گا تمہارے رو اور تمہارے ڈرن خلا ہو جائے گا شرط وہی صحیح بخاری کی حدیث ہے اس ناشر صدق ہو میری امت اگر صرف بارہ ہزار ہو صرف بارہ ہزار میں کہ پوری دنیا مل کر بھی ان پر غالب نہیں آ سکی نہیں ہوگا وہ ہرگز مغلوب مخلوب نہیں ہوں گے یہ دنیا کی طاقتیں ان کی طاقت کا کچھ بھی معیار ہو ان بارہ ہزار پر غالب نہیں آ سکیں گے تو شرطیں ہیں وہ صبر و صدق ہو ایک صبر کرنے والے ہوں دوسرا سچے ہوں عقیدے کے ایمام کے تعلق باللہ کے محبت رسول کے اطاعت رسول کے توحید کے سچے ہوں گفتار کے سچے ہوں بس یہ دو مناحج ہیں منہج صبر اور منہج صدق یہ اگر پیدا ہو جائے تعداد خواہ بارہ ہزار ہو پوری دنیا مل کر بھی غالب نہیں آ سکتی آج اگرچہ ہم کروڑوں کی تعداد میں بلکہ اربوں جب ریاض میں پڑھا کرتے تھے کچھ انڈین دوست تھے ہمارے کلاس فیلو اندرا گاندھی کے ٹول سے منایا کرتے تھے کسی نے اس سے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد ایک ارب سے بڑھ گئی اس کا جواب تو کوئی پرواہ نہیں دو ارب ہو جائیں ہونے دو تین ارب ہو جائیں ہونے دو بس یہ کوشش کرو تین سو تیرہ نہ بن جائے ان اربوں کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ارب ہوں خرب ہوں کوئی پرواہ نہیں ہمیں ڈر ہے تین سو تیرہ کا بس تین سو تیرہ نہ بن جائے سچے موحد نہ بن جائیں سچے متبع رسول نہ بن جائیں اللہ اور اس کے رسول کے وفا نہ بن جائے سابر اور صادق نہ بن جائے ہم سے زیادہ ہمارے دین کو ہمارے منحج کو کفار سمجھتے تھے کہ محمد سے وفات ہو جائے تو ہم دے رہے ہیں جب اللہ ساتھ ہو گیا تو کوئی دنیا کی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکے یہ ہے ہمارے عروج و زوال کی داستان یہ منحج اگر حاصل ہے تو ہم کامیاب رفرت اور ترقی ہمارا قدم چومے سے خالی ہیں تو سوائے پستیوں اور زلتوں کے کچھ حاصل نہیں ہوتے فر اللہ بہادر کتاب اخوام یادوں بھائی اللہ اسی قرآن کی برکت سے کچھ قوموں کو رفت دیتا اور ترقی دیتا ہے اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو سلیل کر دیتا ہے بس قرآن ہی جلت اور کہ کے مابینے کا ساسی فرق ہے اس قرآن کو اپنانے والے اس کی حدود پر صبر کرنے والے رفعتوں کے مستحق ہیں غلبے کے مستحق کہ اللہ ساتھ ہے اللہ ساتھ ہو تو غلبہ دینے کے لیے اسے دنیاوی وسائل کا احتیاج نہیں نوز ملنا میرے پاس آئٹم بم ہو تو پھر ہی میں تم کو غلبہ دوں گا وہ ماں یا گاؤں کا اللہ ہو تیرے رب کے لشکر کیا ہیں تیرا رب ہی جانتا وقت آئے تو پوری قوم لوہ کو برباد کر دے اور پانی کے قطرے کو اپنا فوجی بنا دے اور پانی جو بعد اوبات حیات کا احساس ہوتا ہے اسی پانی کو بربادی کا پیغام بنا دے ایک ایک قطرہ اللہ کا فوجی بن جائے پوری قوم غرق ہو گئی بس نو علیہ السلام اور کچھ مٹھی برف رات جو کشتی میں سوار تھا وہ بچ گئے امام مالک رحم اللہ کا قول یاد آیا کہ آج سفینہ نو موجود نہیں ہے لیکن محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آج شفین نوح ہے نور علیہ السلام کے دور میں جو شخص کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا اپنا ہو پرایا ہو بلکہ جانور تک کیوں نہ ہو اور جو کشتی سے باہر ہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو برباد ہو گیا فرماتے ہیں کہ لوگوں آج کے دور میں وہ کشتی نہیں ہے لیکن ہر مقام کے لیے اللہ کے پیارے جمبر کی سنت سفینہ نو کی حیثیت رکھتی ہے جو سنت پر سوار ہو گیا وہ کامیاب اور کامران ہے اور جو اس سنت پر سوار نہ ہو سکا وہ برباد ہو جائے گا دیکھیں ایک پانی کا کترا اللہ کا فوجی بن گیا اللہ چاہے تو ایک مچھر کو اپنا فوجی بنا کر نمرود کو تڑپ تڑپ کر مار دے اور تباہ کر دے چاہے تو ایک چیز ایسی مسلط کرے جس سے بڑے بڑ بڑے پہلوانوں کے کلیجے پھٹ گئے اور سارے کے سارے میدان میں ٹھیر ہو گئے قوم نو اور قوم قوم قاؤ قوم سموت ان کی داستانیں آپ کے سامنے ہیں میدان میں گرے پڑے تھے اس طرح جیسے کھجوروں کے بڑے بڑے تنے ہوتے جو ہے کل کبھی لوگ مگر اللہ کی فوجوں میں سے ایک فوج چیخ ایسی بلند ہوئی کہ ان کے گلیجے پھٹ گئے اللہ کے لشکر ہیں وہ دنیوی وسائل کا محتاج نہیں ہے تو فرمایا کہ میری امت بارہ ہزار ہو لیکن منہج صبر پر قائم ہو اور منہج صدق پر قائم ہو تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی ان پر غالب نہیں آ سکتی ابراہیم علیہ السلام کا منحج منہج وفاق منہج ہدایت ہر امتحان میں سرخرو اور کسی آزمائش کی وجہ معلوم نہیں کی ادھر اللہ کا امر آ ادھر ہدایت سامنے کھڑی ہے اصل یہ شعار جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنانے کی ضرورت ہے ہماری قوم کے متبرین بیٹھتے ہیں کہ پاکستان کی تباہی کے اسباب کیا ہیں ایک ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ہزاروں کا قرض اپنے سر پہ لے کر تو قوم کے متبرین اس سبوحالی کے اسباب پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے غور ہو چکا ہے بشریعت کی تنفیز ہی واحد حل ہے اپنے چھوٹے چھوٹے دماغوں کو تھکانے کی بجائے کتاب و سنت کو نافذ کر دو تمہارے کسی تدبر کی ضرورت نہیں ہے وہ جو سوال کے اسباب متعین ہو چکے ہیں ان کو سمجھو اور ان کی تنفیز کروا لکان خی اللہ بشد تصدیق ہر قسم کے خیر دیں گے ثابت قدمی دیں گے اجرنا عظیم اور قیامت کے دن اجر عظیم سے تمہاری جھولیاں بھر دیں گے صرف اجر نہیں بلکہ اجر عظیم اجر کو اللہ اجر عظیم کہہ رہے بڑا اجر وہ کتنا بڑا ہوگا بڑا حدعینہ ہم سراۃ مستحقیم اور چوتھی نعمت یہ ہے کہ تمہیں سرات مستقیم کی ہدایت دے کر اس پر استقامت دیں گے تا بادام حیات سرات مستقیم پر قائم رہو گے اور نہ تم یہ حقیقت جانتے ہو گے ان القلوب بھائی نہ اس بند نصاب یوخل بہا گئی فواہش کہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے جس طرف چاہے پھیر دے وہ قادر مطلق بے پرواہ سات کوئی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا مگر یہاں ضمانت ہے اگر سدھ دل سے میرے حبیب کے پیروکار بن جاؤ صراط مستقیم بھی دیں گے اور تا دم حیات سرا مستقیم کی استقامت بھی دیں تو ساری خیرات دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں دنیا اور آخرت کی ان سب کا مہبر و مدار جو ہے وہ محمد الرسول سب کی غلامی ہے اور آپ کی سچی اطباع ہے اللہ تعالی کی اطاعت ہے اور یہی اس ابراہیمی کا اصل درس ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا قربانیاں کریں ضرور اللہ کا ذکر بلند کریں تکبیریں پڑھیں خاجے کے بیت اللہ کو معمول کیے ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا شاعر بلند ہو رہا ہے چند دنوں بعد قربانیاں ہوں گی شیطانوں کو بینکریاں ماری جائیں گی بیت اللہ کا دباف ہو رہا صفا مربع کی سڑی ہو رہی سب ابراہیم علیہ السلام کے شعر ہیں اصل محبر و مدار جو ہے وفاداری اور اطاعت گزاری ہے اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا اور حد کی سعادت اور فلاح ہمیں حاصل ہو سکے اور وہ ناکامیاں شلتیں جو آج ہم پر چھائی ہوئی ہیں اللہ ان کو دین کی برکت سے ہٹا کر اپنے پیغمبر کی اطاعت کی برکت سے ہٹا کر ہماری عزتوں کو بحال کر دے اور ہماری پروادیں اونچی کر دے اللہ, اللہ الحمدال جن دوستوں اور ساتھیوں نے دعا کی اپیل کی ہے اپنے مریضوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کام اجلا فرما دے تمام بھائیوں اور بہنوں کو آج کا اعلان جو ہے جامعہ بدیر علوم الاسلامیہ نیو سہید آباد کے لیے ہے آپ سب جانتے ہیں کہ سہید آباد شیخ العرب العجم علامہ بدی انشاء شاہ راشد رحمہ اللہ کا شہر ہے جو اللہ کے فضل سے کسی دور میں ایک مرکز تھا اور کشن علوم وہاں آتے تھے اور شاہ صاحب کے ساتھ کچھ وقت گزارتے اور کتاب و سنت کے علوم کے خزانے بھر کے لے جاتے شاہ صبح رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد آپ کی لائبریری تو موجود ہے مگر جو مراج عید تھے اس نگاہ کا آنا جانا وہ تقریباً مخوف ہوتا گیا اور وہ علاقہ تقریباً ایک ہیران سا ہو گیا اب بھی الحمد للہ ہمارے ماہد الصلفی سے کچھ ساتھی فارغ ہوئے شہید آباد کے ایک ردرزاق دل اور ایک صاحب اور ان دونوں نے اللہ کے فضل سے سید آباد ہی میں ایک ادارہ قائم کر دیا ہے عبدالرزاقل ہمارے واحد کے اب تک کے جو فضالاں ہیں ان سب میں ایک انتہائی اعلی تعلیمی مقام رکھتے ہیں اور اب تک ماہد کی تاریخ میں یہ واحد طالب علم ہے۔ اس نے تمام مضامین میں سو فیصد نمبر لی اور سات سو میں سے سات سو نمبر حاصل کیے بڑا متاثر کیا اساتذہ کو ممتحن کو اب بھی ہم دلّہ وہاں اپنا کام انجام دے رہے ہیں کتاب و سنت کی تعلیم کے ادارہ قائم ہے اس وقت پینتیس طلبہ ادارے میں داخل ہو چکے ہیں اور شعبہ تحفیظ اور علوم اسلامیہ کا شعبہ قائم ہو چکا ہے چونکہ یہ ایک تاریخی مقام بھی ہے اس ادارے کے حوصلہ افزائی ہم سب کی ضرورت ہے اللہ پاک توفیق دے کہ ہم تعاون کریں صدہ جاریہ میں شامل ہوں اور ان کے دست و بازو بنیں تاکہ یہاں جو پہلے ایک مرکزیت تھی وہ دوبارہ بحال ہو اور کتاب و سنت کی شعائیں یہاں سے پھوٹیں چراغ چلیں اور دنیا کو روشن کر دے منور کر دیں اللہ پاک توفیق حفیق فرمائے ساتھی بار کھڑے ہیں ان سے آپ رابطہ کیجئے اللہ پاک خیر فرمائے ان الحمدللہ ہو و نستعین و نست ونعوذ بالله من شهر انفسنا وسيئات عمالنا من يهدئ الله فلا نظل له ومن يضلل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله محده لا شريك له وأشهد أن محمد ربته ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله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 ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم منصر من دين محمد صلى الله عليه وسلم منهم باذل من محمد صلى الله عليه وسلم ولا منهم ربنا تقبل منا انك انت السميع مكتوب علينا انك انت التواب الرحيم برحمه يا ارحم الراحمين صلى الله عليه